ولا يتمنونه ابداً بما قدمت والله بالظالمين اور وہ کبھی بھی اپنے مرنے کی تمنا نہیں کریں گے ان بدامالیوں کے سبب جو وہ کر چکے ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ اپنی موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے جو گناہ کیے ہیں وہ جہنم میں پہنچانے والے ہیں اور اللہ کو ان کے جرائم کی زیادہ خبر ہے